مولانا مختار موردین کو حضرت العلامہ طا بنیالی سے مختلف بیانوں بی سی موضوع پارا زمنگ دکان پتہ پرئی اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارک دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازہ نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی اور آپ رائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ستاون دس ایک سو چوبیس من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا آتَيْنَا كَالْكَوْسَرْ اصلی لربک ونحر ان نشا لیا کا هو الابتر سیرت کانفرنس عنوان کو مد نظر رکھ کے میں نے قرآن پاک کی وہ سورت تلاوت کی ہے جس کا نام بھی سورت القوسر ہے قرآن پاک کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے سب سے مختصر اور سب سے چھوٹی سورت اگر کوئی ہے تو وہ سورت القصر ہے اس کی صرف تین آیتیں ہیں ان آتے کلکسر فصل لے لے ربی کا ونہر کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان میں جو فصاحت ہے بلاغت ہے کلام کی ندرت ہے اسے تو وہ شخص ہی سمجھ سکتا ہے جس کی مادری زبان عربی ہو جاہلیت کے زمانے میں جو عرب کے مشہور و معروف شاعر تھے وہ اپنا کلام اور اپنے شعر لکھ کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے عرب کا جو سب سے بڑا شاعر تھا وہ آتا ان شاعروں کے کلام کو پڑھتا اور پھر وہ فیصلہ کرتا کہ کس کا شعر اور کلام پہلے نمبر پہ ہے کس کا دوسرے نمبر پہ ہے اور کس کا تیسرے نمبر پہ جب سورت کوسر اتری تو ایک صحابی نے سورت کوسر لکھ, لکھ کے ان شاعروں کے کلام کے درمیان لٹکا دی <تصفح> <تصفح> وہ جو سب سے بڑا شاعر تھا فصاحت و بلاغت کا امام تھا اس نے پڑھا اس کے قدم رک گئے اس نے دوبارہ پڑھا اس نے تیسری بار پڑھا عربی دان تھا فصاحت و بلاغت کا امام تھا اس نے اس کے نیچے ایک جملہ لکھا اِنَّا آتَيْنَا <الْكَوْسَر> فصلے ونحر ان آ تو کل کوسر فصل لے لے ربی کا ون ہر ان شانیہ کا ہوبشر مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں یہ تو اس کے ظاہری الفاظ ہیں فصاحت میں بلاغت میں کلام کی ندرت میں بڑا خوبصورت انداز ہے انا آ تو کل کوسر فصلے ربے کا ونہر ان شانیہ کا لیکن ان تین آیتوں میں جو مضامین کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے وہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا, آتا مضامین کا ایک سمندر ہے جو ان تین آیتوں میں پوشیدہ ہیں اردو کا ایک مکولہ ہے سمندر کو کوزے میں بند کرنا پتہ نہیں مکولہ بنانے والے نے یہ مکولہ کیوں بنایا اس مکولہ کے شان نزول کا ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن یقین جانیے یہ مکولہ سورت کو سر پر سو فی صد فٹ آتا ہے مضامین کا ایک سمندر جو قرآن پاک کے تیس پاروں میں موجن ہے مضامین کا ایک سمندر جو ایک سو چودہ صورتوں میں موجز ہے اللہ تعالی نے اس سارے مضامین کے سمندر کو سورت کو کے کوزے میں بند کر دیا ہے سمجھ آ رہی میری جتنے مضامین قرآن میں بیان ہوئے وہ سارے مضامین اللہ نے سورت کوثر کی تین آیتوں میں کیا کیے رئیس المفسرین قدوت الصالقین امام المواحدین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سارے قرآن کو گہری نظر سے دیکھ کے فرماتے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں صرف تین مضمون بیان ہوئے ہیں چوتھی کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے ایک سو چودہ صورتوں میں تیس پاروں میں چھ ہزار سے زیادہ آیات میں کل مضمون جو اللہ نے بیان کیے ہیں وہ کتنے ہیں تین مولانا حسین علی کہتے ہیں یہ قرآن پاک میں مضامین کا سمندر جو موجن ہے اور تین مضامین کو قرآن بیان کر رہا ہے اللہ نے وہ تینوں مضمون الگ الگ سورت کوثر کی تین آیتوں میں بند کر دی اللہ پہلی آیت میں پہلا مضمون دوسری آیت میں دوسرا مضمون اور تیسری آیت میں تیسرا مضمون توجہ آپ کی مجھے درکار رہے گی میرا گلا اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں طویل گفتگو آپ سے کروں حضرت صاحب کہتے ہیں کہ ایک مضمون جو قرآن میں بیان ہوا وہ ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجمالی سا خاکہ آپ ذہن میں رکھے ایک مضمون جو قرآن کے صفحات میں اللہ نے بیان کیا قرآن کے اور آک میں بیان ہوا مختلف صورتوں میں اللہ نے بیان کیا وہ مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا مضمون جو قرآن پاک میں بیان ہوا وہ ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رفتوں والے پیغمبر نے اتنی عظمتوں والے پیغمبر نے اتنے برتر پیغمبر نے اتنے بالا قدر پیغمبر نے قوم کو پیغام کیا دیا تھا وہ منوانا کیا چاہتا تھا اس پیغمبر کا دعویٰ کیا تھا یہ دوسرا مضمون ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوا پیغام بولیے گا پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا مضمون جو قرآن میں بیان ہوا وہ ہے انجام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تیرہ سال مکے میں جھگڑا رہا ایک فرقے کا بانی ابو جہل ہے دوسری جماعت کی قیادت آمنا کے لال کے پاس ہے پھر میرے نبی مدینے میں آئے منافقوں سے جھگڑا ہونے لگا یہودیوں سے جھگڑا ہونے لگا عیسائیوں سے جھگڑا ہونے لگا جنگیں ہوئی لڑائیاں ہوئیں بندے مارے گئے شہید ہوئے غازی بنے تکلیفیں اٹھائیں ہجرت کی اس کا نتیجہ کیا نکلا جیتا کون ہارا کون ناکامی کس کا مقدر بنی کامیابی نے کس کے قدم چومے کون تھا جس کے متعلق پھر کہا گیا تبت یادا اب لو تب اور کون تھا جو میرے نبی کے قدموں میں آیا تو اس کی جوتوں کی آہٹ جنت میں سنائی دینے لگا آلہ! اس کا انجام کیا ہوا اس جھگڑے کا انجام کیا ہوا کون جیتا کون ہارا کامیابی کس کا مقدر بنی ناکامی کی کالت کس کے منہ پہ ملی گئی جنت کا حقدار کون ٹھہرا جہنم کا سزاوار کون ٹھہرا یہ تیسرا مضمون ہے انجام محمد الرسول اللہ پہلا مضمون مقام محمد الرسول اللہ دوسرا مضمون پیغام محمد الرسول اللہ تیسرا مضمون انجام محمد الرسول اللہ بندیالوی یہ کہنا چاہتا ہے قرآن پاک کے تیس پاروں میں ایک سو چودہ صورتوں میں الحمد کی الف سے لے کے بناس کی سین تک سوائے محمد کے ہے ہی کچھ نہیں قرآن تذکرہ کرتا ہے تو ہر جگہ میرے محمد کا تذکرہ کرتا ہے صلی اللہ ہو اللہ وسلم کس طرح تذکرہ کرتا ہے کسی جگہ پہ میرے نبی کے مقام کا تذکرہ کرتا ہے کسی جگہ پہ میرے نبی کے پیغام کا تذکرہ کرتا ہے اور کسی جگہ پہ میرے نبی کے انجام کا تذکرہ کرتا ہے میری بات آپ کو سمجھ آ رہی تھی تو کبھی توجہ کرو کہ تو ان میں ادھا مولوی بنا کے چھوڑ جاؤں یہ تو اچھے خاصے مولویوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ پڑھتے رہتے ہیں یہ تو دعائیں دیں آپ مولانا حسین علی کو اور شیخ القرآن غلام اللہ خان کو جس نے یہ موتی لٹائے اور یہ نکات لوگوں کے سامنے بیان کیے اور ہم غریب ناحل نالکوں کے پاس بھی اس طرح کی باتیں پہنچ گئی کہ ہم آپ تک وہ باتیں پہنچا رہے ہیں تین مضمون پورے قرآن میں اللہ بیان کرتے ہیں پھر ان تینوں مضمونوں کو سورت کو کی تین آیتوں میں بند کر دیتے ہیں مقامی محمد الرسول اللہ اس کو بیان کیا انا کل تو کل میں اور پیغام محمد الرسول اللہ اس کو بیان کیا فصلے لے ربی کا ونہر اور انجام محمد الرسول اللہ کو بیان کیا ان شالیہ کا تیرے دشمنا کا نام ہی مٹا چھڈاؤں گا انجام بیان کیا تیرے دشمن تھا نہ مٹا دیاں گا ان شاہ نیا کا ہوتا اتنا وسیع مضمون ہے سوچتا ہوں میں ادھر چلا جاؤں یا جا ادھر ہی رہوں پہ نزول بھی تھوڑا سا بیان کر دوں یہ سورت اتری کیوں پھر مزہ آئے گا سنتے ہوئے نبی پاک کے مکہ مکرمہ میں دو بیٹے تھے بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم اور چھوٹے بیٹے کا نام تھا عبداللہ اس عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں لوگوں کو غلطی لگی ہے کہ طیب اور طاہر الگ بیٹے ہیں آپ کے نہیں اسی عبداللہ کے لقب ہیں طیب اور طاہر یہ دونوں بیٹے خدیجت القبرا کے وطن سے ہیں تیسرا بیٹا اللہ نے آپ کو ایک لونڈی ماریا کبتیا کے وطن سے دیا جس کا نام آپ نے اپنے دادا کے نام پہ رکھا ابراہیم کل <سؤال> کتنے <باستد> بیٹے تھے آپ کے تین بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور مدینے میں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ابراہیم تھا قاسم بھی اللہ نے بچپن میں لے لیا پھر عبداللہ بھی اللہ نے بچپن میں لے لی میرے نبی کے دونوں بیٹے مکے میں اللہ نے لے لیے اگر علماء کو یہ نکتا پسند آ جائے داد دے دینا نہ پسند آئے تو کہنا یوں کہہ کے چلا گئے ہیں اللہ نے میرے نبی کے کسی بیٹے کو جوان نہیں ہونے دیا ماکانا محمد ان ابا دم وہ جو رجل ہوتا ہے شاخ ال جس کا مینا کرتے تھے جڑا کیا کرتے تھے جڑا میرے نبی کا کوئی بیٹا جڑا نہیں بنیا بالغ نہیں ہوا بچپن میں اللہ نے لے لیے کیوں مولوی در نو لوگ مولوی آخ لگ جانن. قاری دے جاری لوگ کاری آخر لگ جانن. قاضی دے جاضی پوگ کازی آخ لگ جانن. اللہ نے فرمایا میں اپنے سونے دی ختم نبوت دی حفاظت کی تی. اس لیے آگے فرمایا ولا رسول اللہ و خاتم النبیین میں نے اپنے نبی کا کوئی ایسا جوان نہیں ہونے دیا کہ کوئی غلطی سے ان کو نبی نہ کہہ دے دوسرے بیٹے کا جب انتقال ہوا نا تو مشرقین جگہ جگہ باتیں کرنے لگے محمد ابتر ہو گیا ابتر کہتے ہیں نسل کٹا جس کی نسل ختم ہو جائے نسل تے تر دیے پترا نال نام تو زندہ رہتا ہے لڑکوں سے اور لڑکے اس کے ہیں کوئی نہ بس چند دنوں کی بات ہے اس دن آلی ہے جدا اس دنیا تو تر جانا اس کا نام لین آ وہ تیفل تسلیاں دیتے تھے اپنے آپ کو تھوڑے دیا صبر کرو یہ چند دن کھیڈ بیٹا اس کا ہے کوئی نہیں اس کا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس کا نام مٹ جائے گا اس کا نام ختم ہو جائے گا یہ پروپیگنڈا ہوا جگہ, جگہ جگہ جگہ جگہ پرائیوں نے جو آپ کے رشتہ دار تھے مشیک انہوں نے محمد ابتر ہو گیا اس کی اولاد انتقال کر گئی بس اسی کے دم سے ہے جو کچھ ہے اس نے دنیا سے چلے جانا ہے اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا نبی پاک یہ تانا سن کے پریشان ہوئے اللہ نے سورت کوسر اتارے ان نہ آ تو کل کو علماء بولا بیٹھے کوسر کا کو کوئی میں نہیں ہم کر سکتے کوسر کسی خاص چیز کو نہیں کہتے ہاں ہم کر سکتے خیر کثیر کوسل کا محن آپ کیا کرے پیگمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا کثرت کے ساتھ ہر چیز دی ہم نے آپ کو چن چن کے شیاں دیتی توجہ میرے پیغمبر اصل تہ چن چن کے شیاں دیتی کتاب دیتی چن کے میرا دتا چن کے مر سے دتے چن کے تے یار دیتے چن کے جس طرح کے تجھے یار دیے کسی کو نہیں دی ہر چیز تجھے چن کے دی خیر کثیر تیری جھولی میں ڈالا ہے ان نہ آ تو لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کوسر سے مراد صرف عہدے کوسر ہے بس اللہ اللہ سے خیر سلح بے قیامت کے دن اللہ میرے نبی کو حوض کا کیا بنائیں گے ساکی بنائیں گے اور حوض کو بس وہ سے وہراد ہے نہیں کو خیر کثیر ہر چیز کثرت کے ساتھ آپ کو عطا کی مولا سامنا اے وے کہ میرا نام مٹ جائے گا جواب اے دتا کہ میرے پیغمبر ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کیا اے تے انہوں نے سامنے کا کوئی جواب نہیں ہویا مفسرین نے لکھا کہ کوسر سے مراد روحانی اولاد ہے نبی پاک کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری کیا لگتی ہیں تو نبی پاک ہمارے کیا لگے روحانی اور امت کے لوگ آپ کی روحانی میرا سونا اصا کر روحانی اولاد دیتی سے مراد روحانی مراد. کیا ہوا جو قاسم لے لیا کیا ہوا عبد اللہ لے لیا میرا سونا تن بلال جی یا پتر نہیں دتا تلا نہیں دیتا زبیر نہیں دیتا فاروق یادم نہیں دیتا عثمان زنورین نہیں دیا ہم نے تو آپ کو ایسی روحانی اولاد دی ہے کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے اتنی قربانی نہیں دے سکتا جتنی تیری روحانی اولاد تیرے لیے قربانی یا <تصفح> جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو ہم بڑے بدعمل لوگ ہیں نبوت دور سے ہم بہت دور نکل آئے ہیں ہمیں کوئی اپنے تکوے پر ناز نہیں ہے لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا تمہارے سامنے اگر کوئی آدمی تمہارے والد کو گالی نکالے ہو سکتا تسی حوصلہ کر جاؤ کوئی آپ کی ماں کو گالی نکالے ہو سکتا ہے آپ حوصلہ کر جائیں اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے آپ کے نبی کو گالی نکالے بتاؤ اپنے دل کی کیفیت برداشت کرو گے <تصفح> میرا سوڑا میں تن ایگ جی اولاد دیتی کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے ایسی قربانی نہیں دے گا جو کلمہ پڑھنے والے تیرے لیے قربانی دیں گے ہم نے تجھے ایسے وفادار بیٹے عطا کیے اور یہ قیامت کی صبح تک مومنوں نے اس دنیا میں رہنا ہے جب تک روحانی اولاد دنیا میں موجود رہے گی تیرا نام بھی زندہ رہے گا ان آ تو نہ سے مراد روحانی اولاد کوسر سے مراد قرآن, قرآن میرا سونا سدن قرآن نہیں دیتا مولا تانہ تو یہ ہے کہ میرا نام مٹ جائے گا میرا نام لینے والا کو نہیں رہے گا کہ تو جواب یہ دینا پہاں پہ میں تو قرآن نہیں دیتا تو یہ ان کے تانے کا جواب کیسے ہوا اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر صرف قرآن دیا نہیں ہے بلکہ ذمہ لیا انگا نہزل نکر با لا فضول قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت کی صبح تک قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہمیں اس کی زبر زیر پیش جدم کلمہ حرف لفظ آیت سورت میں قیامت کی صبح تک تبدیلی نہیں آ سکتی میرا سونا ایک قرآن قیامت دی صبح تک دنیا بچ رہی اس نے دنیا سے منظر سے ہٹنا نہیں ہے تو جب تک دنیا میں قرآن رہے گا تیرا نام بھی رہے گا کل سے مراد قرآن کو سے مراد مقام محمود کو سر سے مراد نبوت کو سے مراد رسالت کو سے مراد حوض جو قیامت کے دن اللہ میرے نبی کو دے گا اور میرے نبی کو حوض کوسر کا ساکی بنا کے کھڑا کرے گا کوسر ایک نہر کا بھی نام ہے حدیث میں آتا ہے یہ نہر جنت میں بہتی ہے اور اس نہر کا نام کیا ہے कوسر. اس جنت والی نہر سے کسی ذریعے سے اللہ اس نہر کا پانی اس حوض میں ڈالیں گے جس کو حوض کو کہتے اس کا پانی کہاں سے آئے گا جنت سے آئے گا اس حوض کا ساکی اللہ میرے نبی کو بنائیں گے میرا سونا یہ کہتی ہے تیرا نام مٹ جائے گا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا نہیں میرے پیغمبر فکر نہ کر دنیا تو دنیا رہ گئی ہم نے تو میدان ماشر میں بھی تیرے نام کو زندہ رکھنا اور سر کا ساکی بنا کے کھڑا کریں گے تیرا نام کیسے مٹ سکتا ہے موضوع سے تعلق تو نہیں لیکن جس جماعت کا نمائندہ ہوں اس کی بات کرنی پڑتی ہے توجہ آپ کی چاہوں گا ایک اللہ نے قرآن کی شکل میں میرے نبی کو دنیا میں دیا اور ایک کوثر حوض کوسر کی شکل میں اللہ میرے نبی کو میدان معاشر میں دیں گے اس کو سے پانی پینا چاہتے ہو حولی بولے ہو اس کو سے پانی پینا چاہتے ہو وہ جو حوض کوثر ہیں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے ہاتھ سے ایک گھونٹ پانی کا پی لیا لم یزمہ ابدا پچاس ہزار سال کے دن میں اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگی پینا چاہتے ہو کہ نہیں پینا چاہتے ہو <تصفح> وہ جو حوض کوسر ہے جس کے ساتھی میرے نبی نے بن اس سے اگر پانی پینا چاہتے ہو تو بندیالوی کہنا چاہتا ہے اس حوض کوسر سے پانی وہ بندہ پیے گا جس نے دنیا میں قرآن والے کوسر سے پانی پیا تھا اور جس نے قرآن والے کوسر سے پانی نہیں پیا اس نے اس کوسر سے بھی پانی نہیں میرے پیغمبر یہ کہتے ہیں تیرا نام مٹ جائے گا یہ کہتے ہیں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا ہم نے تو تیرے نام کو قیامت کی صبح تک زندہ رکھنا ہے اور میدان معاشر میں بھی تیرے نام کو زندہ رکھنا ہے ان نشانیا کاحول نام تو میں نے ان کے مٹانے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہو ہوگا فتح مکہ ہوا نا تو ابو جال کا بیٹا جو اکرما تھا نا یہ بھاگیہ وہ سا کیا سب نو معافی مل سکتی ہے ابو جال دے پتر نو معافی میرے باپ کے کرتوت جو ایسے تھے ساری زندگی ستایا گیا یمن کی طرف جا رہا ہے اس کی بیوی ابو جہل کی بہو میرے نبی کی خدمت میں آئی اگر آپ اکرما کو پلا دے دیں امان دے دیں تو میں اکرما کو لے آؤں نبی باغ نے فرمایا امان ہے تم آ گئی ہے امان ہے اس نے کہا یا رسول اللہ مکے بچوں دی امان لو قبول کو نہیں کردا عورتیں کسی کی زامن نہیں بن سکتی عورتوں کی زمانت کوئی نہیں مانتا اگر میں اکرما کو جا کے بتاؤں گی نا کہ تجھے امان مل گئے اور میری زمانت پہ امان ملے اس مننا کوئی نہیں کوئی نشانی دو نبوت نے اپنی چادر اتار کے د یہ میری چادر لے جاؤ اور اکرما کو جا کے دکھاؤ کہ ابو جال کی بہو کے کہنے پر میں نے اکرما کو امان دے دی ایک امیہ کا بیٹا صفوان بھی تھا وہ بھی ڈرا ہوا تھا یہ وہی امیہ ہے جو بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا کرتا تھا اور صفوان کون ہے اس نے زہر میں بجی ہوئی تلوار دے کے ایک قاتل کو بھیجا تھا مدی کہ نبی پاک کو قتل کر دے یہ بھی ڈرا ہوا تھا یہ آیا ایک مہینے کی امان چاہتا ہوں ایمان قبول نہیں کروں گا سوچوں گا دیکھوں گا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو ایک مہینے کی امان چاہتا ہوں آپ نے فرمایا میں تجھے دو مہینوں کی امان دیتا ہوں دو مہینوں کی امال لے لو سوچو اکرما آیا نبی پاک اس کے استقبال کے لیے اٹھے کہ کندھے سے چادر بھی گر گئی مسلمان ہوا کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے جو باہر نکلا نا ابو جہل کا تو بڑا نام تھا مسلمانوں میں بڑا بہت مکے کا بڑا سردار اور چودھری اور بڑا ستایا تو وہ جو انصاری تھے نا مدینے والے انہوں نے ابو جال کو دیکھا بھی نہیں تھا تو محاجر اب انصاری کہتے ہیں او ابو جال دا پتر جا رہے جی ابو جال پتر اے اکرما جا رہا جی ابو جال اکرما جا جی نے جب دو تین چار مرتبہ سنا نا اشارے ہو رہے ہیں ابو جال کا بیٹا جا رہا ہے واپس پلتا نبی پاک کی خدمت میں آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صحابہ کو منع کر دیجئے آج کے بعد کوئی بندہ مجھے ابو جہل کا بیٹا نہ کہے kan kan Damn, yeah, رسول اللہ صحابہ کو منع کر دیجئے آج کے بعد کوئی بندہ مجھے ابو جال کا بیٹا نہ کہے اللہ نے فرمایا میرا سونا نہ تو میں تیرے دشمن دے مٹا کے رکھ جاؤں انہاں دی بیوی دی جو جنم لینے والے پتر وہ بھی کہیں گے ہمارے نام کے ساتھ ابو جال کا نام نہیں لگنا چاہیے یا رسول اللہ منع کرو آج کے بعد کوئی بندہ مجھے اکرما بن جال نہ کہے نبی بھاگ نے فرمایا پھر کیا کہیں پھر کیا کہیں کیا لگا مجھے کہا جائے اکرما بن اسلام اکرما بن اسلام اکرما اسلام, اسلام کا بیٹا میرے پیغمبر یہ تجھے تانا دیتے ہیں کہ تیرا نام مٹ جائے گا نام میں ان کے مٹا کے رکھ دوں گا کہ کوئی بندہ ان کا نام لینے والا دنیا میں نہیں رہے ایک ایک کو چن کے ختم کیا ایک کو کہا تبت یدا یادا ماں کا ما بور ہو کسب بورو گا پہلا جلسہ مسیح تجھے مقامی نمازی ہیں انہوں نے جلسے سے سنن کا طریقہ ہی پتہ نہیں تو جو پرانے جلسہ سننے والے ہو او ذرا تیز ہو جاؤ چلو ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ سے تازہ دم ہو جائیں ماں کے درمیان اور بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا بے مال ساڈا کے امی کا ماں کہتی تھی سارا مال میرا ہے بیٹے کہتے تھے میرا ہے گئی ایک مولوی صاحب کے پاس جا کے کہنے لگی بیٹے کہتے ہیں ہمارا مال ہے میں کہتی ہوں میرا مال ہے تے کوئی فیصلہ کرو مولوی صاحب نے آ کے تے قرآن چ لکھا بھی سب کچھ ماں دا اس آخر جی قرآن ہے چیز ماں دا سب کچھ ختم ہو گئی بیٹو اس نے بلا دیا بیٹو کہا, کہا کہاں لکھا ہوا ہے اس نے کہا پڑھو تبت ادابی لہو تب ماگ نان ہو مالو ماں کا سب ما کا سب سب کچھ ماد اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر میں نام مٹا دوں گا ان کا سن ستاسی میں مجھے پہلی مرتبہ حج کا اتفاق ہوا شرف حاصل ہوا سفا کے نیچے نا بڑی لمبی لٹرینوں کی ایک قطار تھی بہت دور دور تک لٹرینیں سفا کے نیچے چلی جاتی تھی اب وہ پھر ختم کر دی گئی تو مجھے ایک دوست نے بتایا مولانا جان دوں کیڑی جگہ میں کہ نہیں وہ کہنے لگا اے ابو جال سی یہ ابو جال کا مکان تھا جس پر لٹرینیں بنائی گئی مجھے اس دن اس شیر کی سمجھ آئی قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی جہاں نظر نہیں پڑی, نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک اور وہی وہی شہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا جدھر سے میرا نبی گزرا نظر رحمت ہوئی سہر ہوتی چلی گئی میرے پیغمبر میں تیرے دشمنوں کا نام کیا کر دوں گا مطلع. ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا اور تیرے نام کو ہم قیامت کی صبح تک کیا کریں گے پورے قرآن میں کتنے مضمون شاباش پہلا مضمون کون سا ہے مقام محمد رسول اللہ اسے قرآن کے مختلف اوراخت میں بیان کیا گیا ہے میں نے سرگودا میں سورت کوثر کی تفسیر بیان کی درس قرآن میں میرا خیال ہے اس کی اٹھارہ قسطیں بڑا وسیع مضمون ہے اسے جتنا آپ پھیلاتے چلے جائیں اتنا یہ پھیلتا چلا جائے گا قرآن پاک کے اوراق میں مقام بیان کیا میرے نبی کا مقام کیا ہے میرے نبی کی شان کیا ہے میرے نبی کی عظمتیں کیا ہیں میرے نبی کا احترام کیا ہے میرے نبی کا ادب کیا ہے قرآن نے اسے جگہ جگہ بیان کیا جگہ جگہ بیان کیا ایک جگہ پہ فرمایا میرے نبی نو اونج نہ بلایا کرو جنگے ایک دوے دے نے راندے ہو کیسے بلاتے ہو اے ایلا ایبد الرحمان ایبد الواحد جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو میرے نبی کو اس طرح یا محمد کہہ کے میرے نبی کو نہیں بلانا یہ ہی ہے میرے نبی کی جو چھوٹے ہوتے ہیں نا یہ بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے بشترک ہے اس کے کوئی بول بیٹا باپ کو بلدہ بلدہ بلدہ نام لے کے نہیں بلاتا شاگرد استاد کو نام لے کے نہیں بلاتا مرید پیر صاحب کو بولو نام لے کے نہیں بلاتا چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے اگر بلائیں تو بڑا پیارا جی افتوا لایا جی بے ادب بدتمیز باپ کو نام لے کے بلاتا ہے استاد کو نام لے کے بلاتا ہے مرشد کو نام لے کے بلاتا ہے لیکن جو بڑے ہوتی ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیتے کوئی تو نہیں کوئی بھی اتنی نہیں باپ اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے کس طرح نام لے کے استاد اپنے شاگردوں کو بلاتا ہے کس طرح نام لے کے مرشید اپنے مریدوں کو بلاتا ہے کس طرح نا. کوئی تو نہیں کوئی بھی ادبی نہیں میری طرف تو رکھنی ہے ذرا میرا نبی ساری کائنات سے آلہ میرا نبی چوتھا طبقوں کا امام میرا نبی پہلوں اور پچھلوں کا سردار میرا نبی نبیوں کا بھی نبی میرا نبی امام المبیا خاتم المبیا رحمت للعالمین عالمی شفی شفیق صاحب میراج سب سے اعلیٰ میں والی رات میں اللہ میرے نبی کو بلندی کے اس مقام پہ لے گیا کہ چودہ طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے ساری کائنات نیچے آ گئی ساتوں زمینیں نیچے ساتوں آسمان نیچے سورج چاند ستارے نیچے سدرت المتہا نیچے جنت نیچے ملائکہ نیچے انبیاء امبیا کی گرواہ نیچے جبریل امین نیچے سمندر دریا پہاڑ ندیاں نالے چشمے آب سارے ساری کائنات نیچے میرا نبی سب سے اوپر بالا گلولا بے کمال ہی آلہ! میرا نبی سب سے اوپر ہے عقیدہ کے کوئی نہ ہے عقیدہ کے ایمان کا حصہ ہے میرا نبی ساری کائنا سے آلہ ساری کائنا سے برتر لیکن اللہ سے تو کہ نہیں مننا اللہ سے باقی سب سے اللہ سے نیچے سے اللہ ان سے کیا ہے اوپر اور اوپر والے اوپر والے نیچے والوں کو نام لے کے بلا لے کوئی عرض نہیں کوئی بھی ادبی نہیں اوپر جو ہوا اعلی جو ہوا بڑا جو ہوا اپنے سے نیچے والوں کو نام لے کے بلا لے کوئی بھی ادبی نہیں لیکن پورے پرانے پاس میں اللہ نے میرے نبی کو کسی جگہ بھی یا محمد کہہ کے نہیں بلایا اللہ نے فرمایا ہو میرے نبی کی امتی ہو اپنے نبی کا مقام پہچانو شان پہچانو عظمتیں پہچانو باوجود بڑے ہونے کے میں نے پھر بھی تمہارے نبی کو کبھی نام لے کے نہیں بلایا کسی جگہ یا محمد کہہ کے اس طرح محب اپنے محبوب کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے دوست اپنے دوست کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے اللہ نے بھی میرے نبی کو اس طرح بلایا میرا نبی کمبل تان کے سونے لگا اس نے کہا یا یو حل یہ چادر تان کے لیٹنے لگے اس نے کہا یا یوہل مدثر ہو یا یوحل نبی ہو یا یوحل یا یوحل رسوم ہو یا سین تا کبھی دیکھا ہے ماں جدہ خوش ہوئے تو ماں دی مامتا مجبور کرتی ہے ماں کو وہ بیٹے کو نام لے کے نہیں بلاتی کہ آدھی او میرا چند او میرا سونا کہتی کہ نہیں کہتی اگلے جملے تسی بولو کوئی اور جی تمہیں پتا او میرا چند او میرا بہادر او میرا سونا لکھموں سے پکارتی لکھموں سے پکارتی ہے اللہ نے بھی اپنے نبی کو کہا او میرے مزمل او میرے مدثر نام لے کے نام لے کے بلانا کیا تھا بے ادبی تھی یہ ناتے پڑتا ہے ابھی یا محمد کہنا ہے تے وہ ہابیاں سڑنے رہنا انا لاہ ہے وہ ان یا محمد اے محمد کس کو بلا رہے ہو کیسے بلا رہے ہو کس ہستی کو آواز دے رہے ہو کن لفظوں سے آواز دے رہے ہو یا محمد اے محمد قرآن پاک نے کہا میرے نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح ایک دوسرے کو میرے نبی کی آواز پر محفل میں اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو ادب سکھائے ادب میرے نبی موجود ہوں میں فلمیں تو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز پر بلند ہو بولو باپ بیٹھا ہو چچا بیٹھا ہو باپ اور چچا آپس میں گفتگو کر رہے ہو فرما بردار بیٹا اپنی آواز باپ کی آواز پہ بلند کرتا ہے اور اگر چہ چہ کے لہ لہ کے بولنے لگے تو سننے والے کیا کہیں گے بتمیز ہے اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ والد صاحب بیٹھے ہیں اور والد صاحب کے سامنے اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی ان کے سامنے پیر کے سامنے اس طرح کی گفتگو کہ میری آواز ان کی آواز پہ بلند ہو جائے یہ گستاخی ہوتی ہے قرآن نے کہا اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز پہ بلند لیکن یہاں کیا ہوتا ہے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نبی پاک ہماری محفل میں حاضر نازر پھر اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز پر بلند کیا جاتا ہے اگر نبی محفل میں موجود ہو تو تمہیں تو سانپ سوکھ جانا چاہیے تمہارے تو سروں پہ کبوتر بیٹھ جانے چاہیے تمہارے تو جسموں میں حرکت نہیں ہونی چاہیے جب یہ ہے تو اتری نا اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو ایک صحابی تھے ان کی آواز قدرتی بلند تھی بال بندے دی آواز قدرتی بلند ہوتی ہے بولتے ہو نہ لگتا لڑبے پہ نہیں قدرتی اس کی آواز قدرتی بلند تھی وہ گھر بہ گیا اس نے میرے نبی کی محفل میں آنا چھوڑ دیا نبی اباغ نے فلاں صاحب ہی نہیں آتا بیمار تھے نہیں کیسے تھے وہ خوش نصیب لوگ جن کے تذکرے میرے نبی کی محفل میں ہوا کرتے تھے نبی اباغ کہتے تھے وہ فلاں نہیں آیا بیمار سے نہیں جاؤ پتہ کر کے آؤ صحابہ گئے کی گل ہے بھائی تندہ نہیں اس کا یار تو تہن پتہ بھی میری آواز قدرتی بلند ہے تو ایس سنیجے اپنی آواز نبی آواز سے بلاند نہ کرو ورنہ تمہاری زندگی کے سارے امال برباد کر کے رکھ دوں گا تو بھائی میں تو ڈرتا ہوں میری زندگی کے اعمال برباد, برباد نہ ہو جائیں میں تے فلے آنا ہی چھڑ دے صاحبہ یار رسول اللہ کو ڈرا ہوا ہے ایس سن کے کہ میرے اعمال برباد نہ ہو جائے میں جہانوی نہ ہو جاؤں نبی پاک نے اس بندے کو واپس لوٹایا اور فرمایا اس کو میرا پیغام دے تو جہنمی نہیں تو تو جنتی ہے <تصفح> جہنمی نہیں, تو تو تو جہنمی نہیں جنتی ہے <تصفح> وہ سچا عاشق تھا نا نبی کی محفل کے آداب کو نبی کی محفل کے احترام کو وہ سمجھتا تھا قرآن نے پہلا مضمون بیان کیا جس کا عنوان کیا تھا <تصفح> بولیے مقام محمد الرسول اللہ میرے نبی کا مقام کیا ہے میرے نبی کی عدمتیں کیا ہیں میرے نبی کا درجہ کیا ہے میرے نبی کی شان کیا ہے اس کو بیان کیا ان نہ ہاں تو نہ کل میں اور دوسرا مضمون قرآن میں بیان کیا مولا حسین علی کہتے ہیں اسی صورتیں ایک سو چودہ صورتوں میں سے اسی صورتیں اللہ نے میرے نبی کے پیغام کے لیے وقف کی شاخ الغران کی بولی کیا تھی شیخل قرآن جب اسے بیان کرتے تو شکر گران کہتے اللہ نے ایک سو چودہ سورتان بھی کیوں اسی سورتیں اس مسئلے پہ لا چھیا اس مسئلے سے اسی سورتے اس مسئلے کے لیے وقف کی میرا نبی منوانا کیا چاہتا تھا میرا نبی پیغام کیا دینا چاہتا تھا میرے نبی کا بیان کیا تھا اسے ہر صورت میں بیان کیا ہر صورت میں بیان کیا ہر جگہ پہ بیان کیا اللہ! اللہ! اس کو پہلے زمر میں بیان کیا طلبا کر آپ نے ضرور پڑھا ہوگا اگر نہیں پڑھا تو پھر اسے پلے باندھ لیجئے اور مولانا حسین علی کی قرآن فہمی کی داد دیجیے <laughs> سارے قرآن کا خلاصہ زمر میں سارے قرآن کا خلاصہ سورت زمر میں سورت زمر کا دعویٰ فاگو اللہ گلّہ فا اللہ پس عبادت کر کس کی یہ سورج زمر کا دعویٰ ہے تیئیسویں پارے میں سارے قرآن کا خلاصہ سورت زمر میں سورج زمر کا دعویٰ فاگو اللہ پس عبادت کر کس کی؟, اللہ کی لیکن مجھے ایسی عبادت نہیں چاہیے جس میں ملاوٹ ہو مالا تجھے کیسی عبادت چاہیے فرمایا مفل کیسی عبادت چاہیے بولو ضور سے بولو مفل خالص جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو آمیزش نہ ہو سورت زمر کا دانہ فام دلہ پس عبادت کر کس کی مولا بہتر موڑ آنٹ والوں ٹیکسلے آلیا نو عبادت کا ککھ پتا بھی نہیں لگا عبادت کیا ہوتی ہے یہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے روزے رکھنے کا نام عبادت ہے تماف کرنے کا نام عبادت ہے سجدے کرنے کا نام عبادت ہے قربانی دبا کرنے کا نام عبادت ہے مولا انخ سمجھ نہیں آئی اللہ نے فرمایا اگلی صورت پر ہام مومن سورہ سمر کے بعد اگلی سورج ہام مومن اس میں جا کے زمر والے دعوے کو کھولا اس کی وضاحت کی فرمایا تھا بس گائے پکارو تو کس کو پکارو معلوم ہوتا ہے غائبانہ اس نظریے سے پکارنا کہ وہ میری پکار تو سنتا ہے یہ پکار کیا بنے گی شالا شالا شالا یہ پکارنا کیا بنے گا سورت زمر میں کہا عبادت کر کس کی اس کو کھولا حامی مومن میں فد اللہ عبادت کیا ہوتی ہے فد اللہ بس پکارو کس کو بس پکارو کس کو سب کے جامع مولانا حسین علی سب کے جامع مولا حسین علی مولا حسین علی کہتے ہیں پھر ان دونوں صورتوں کے دعوے کو زمر اور ہامی مومن دونوں صورتوں کے دعوے کو فاتحہ میں بیان کیا فاتحہ میں بیان کیا زمر کا دعوی بیان کیا اییا کا نابودو میں اور ہامی مومن کا دعوی بیان کیا اییا کلستا میں اییا کا نابودو فاطود اللہ اییا کلستا فد اللہ میں بہت آسان تقریر کرنے کا آدمی ہوں مشکلات میں لوگوں کو نہیں ڈالتا ہوں ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں کرتا ہوں جن لوگوں کے سروں اتو گزر جائیں کہ پتہ ہی نہ لگے میں کی کہہ کے ٹڑ گیا بڑی آسانی کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں توجہ میری طرف رکھنی ہے کب کنابودو زمر کا دعویٰ کنستئی حامد مومن کا دانا ان دونوں کے درمیان واو ہے کناب کنابودو وا انستئی اس واؤ کو کہتی ہے تسری واو تفسیریا واؤ بیانیا بیانیاں تفصیلیاں واؤ تو کون سی ہوتی ہے واو تفسیریہ کہتی ہے میرے تو پہلے جملے دی اگر سمجھ نہیں آئی واو تفسیریہ واؤ بیانیاں بولتی ہیں کہتی ہیں اگر میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی میرے تو پچھلا جملہ پڑھ پچھلا جملہ پہلے جملے دا بیان ہے پچھلا جملہ پہلے جملے کی تفصیلیں ایا کنابود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں مولا عبادت کیا ہوتی ہے واؤ نے کہا اگے پر ایا کنستین ہم گائے مدد مانگتے ہیں تو صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں سارے قرآن کا خلاصہ یہ تھا کہ عبادت ہوگی خالص تو کس کی پکار ہوگی خالص تو کس کی حد اللہ مخل اللہ نے فرمایا لینڈ کی واری آئے تو خالص لینا اولاد ملے خالص اس ملاوٹ نہ ملے خالص سرخ مرچ ملے نا خالص دھنیا ملے نا خالص چاہی پتی ملے ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے ملاوٹ ہی ملاوٹ سرخ مرچوں کے پی کے چا کی پتی دے چھلکے دیکھو یار سوجی شریف جی سا ہے اس آٹا سوجی آٹا پتی چنے دے چھلکے مرچوں میں اینچے دوائیوں میں ملاوٹ پتہ نہیں اس قوم کا کیا بنے گا نہیں یہ قوم کس طرف چل نکلی دوائیوں میں ملاوٹ غذا میں ملاوٹ آٹے میں ملاوٹ گھی میں ملاوٹ اللہ نے فرمایا لین واسطے منگنا خالص دھد ملے تھے خالص پتر ملے تھے خالص مرچ ملن تھے خالص نمک ملے تھے خالص پتی ملے تھے خالص سوجی ملے تھے خالص لین واسطے خالص تجل جلے واری آوے دیر <سلام> اس میں کرتا ہے ملاوٹ میری انگے میری سندا نہیں کتنا کفری جمل ہے کتنا کفری جمل ہے میری سندا نہیں سمی نہیں ہے وہ میری سندا نہیں ان موڑا نہیں اللہ نے فرمایا لین واسطے خالص دیر بھی باری آوے ملاوٹ کر کے اسی سوتوں میں میرے نبی کے پیغام کو ذکر کیا کیا تھا پیغام فل اللہ مخل سین لہدین کیا تھا پیغام اوہ قیمت آیا تو سما فست سم کس کی ایسی بڑی موکم ہے سم سم برائے تاکیب ذکری پھر یہ بھی سنو فسیلت وہ کوئی الجھی ہوئی ڈور بھی نہیں جس کا سرا نہ ملے وہ کوئی مہمہ بھی نہیں جڑی سمجھ نہ آئے سما فصیلت ایسے بڑی موقع میں پھر بیان کی گئی ہیں کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں کھول کھول کے شیخ القران کہتے تھے ایک دھی دونی دے دونی دو دار کر کے ایک دے دوڑی چار کر کے سما فصے لگ پھر وہ بیان کی گئی ہے کھول کھول کے کیسے اللہ سادے سے انداز اپنا لیتے ہیں بعض اوقات یار بندہ بڑا حیران ہوتا ہے یا اللہ ایک کی گل کر چلی گئی اللہ نے حیسائیوں کو کہا حضرت تیسہ اور مریم کو تم مشکل گشاہ مانتے ہو معبود مانتے ہو مشکل کچھ آ مانتے ہو حاجت روا مانتے ہو نہ نقصان کا مالک مانتے ہو کان آیا کو لان وہ دو اے روٹی کھاندے ہیں یہ کہڑی دلیل دے چڑی میرے اللہ کان آیا کو لان وہ دونوں روٹی کھاتے تھے کھانا کھاتے تھے اس کی گہرائی میں ذرا اتر جائیے مولانا حسین علی گہرائی میں اتر گئے شیخ الران گہرائی میں اتر گئے اشاستت تو کے علماء گہرائی میں اتر گئے انہوں نے سوچا جہرا روٹی کا محتاج ہو جا روٹی کا محتاج او زمین کا محتاج ہوے جا روٹی کا محتاج ہوے او ہلوں کا محتاج ہوے جا روٹی کا محتاج ہوے وہ بتلوں کا محتاج ہوا روٹی دا محتاج ہوے او پانی دا محتاج ہوا روٹی کا محتاج ہوے وہ درانتی کا محتاج ہوے جا روٹی کا محتاج ہوے وہ پوڑیاں کا محتاج ہوے جا روٹی کا محتاج ہوے وہ چکی کا محتاج ہوے جڑے روٹی دا محتاج ہوے وہ پات کا محتاج ہوے چلے دا محتاج ہوے ٹبے دا محتاج ہوے لکڑیاں کا محتاج ہوے اگ دا محتاج ہوے جہا ایڈا محتاج ہوے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا کھانا یا قلامی تام وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے لہذا وہ معبود نہیں معبود وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے خود کبھی کھاتا نہیں ہے اوکے متا یا تو اس کی ایسے بڑی موکم تنا کس سے پا کے ان کو ان کو منسوخ کرنے والی اب کوئی کتاب نہیں آئے گی سما خصےت پھر یہ بات بھی سنو اسے کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے اس کی ایسے محکم کیوں نہ ہو من حکیمیں من لگن حکیم بھیجنے والا جو حکیم ہے بھیجنے والا جو حکیم ہے بھیجنے, بھیجنے والا جو خبیر ہے مولانا حسین علی ان صورتوں کی پہلی آیت کو کہتے ہیں تمہید برائے ترغیب اس کا نام کیا رکھتے ہیں تمہید برائے ترغیب لوگوں کو ترغیب دلانا چاہتے ہیں اس کلام نو معمولی نہیں سمجھنا اس دعوے نو معمولی نہیں سمجھنا اس کانے چھو تو اس کانے چ نہ ذرا دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے اللہ اہمیت بتانا چاہتے ہیں ذرا غور نا سن لگے بھیجنے والا میاں ایسا بڑیا موکم نے بڑیا مفصل نے بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے مولا ایسی لمبی چوڑی تمہید بنی ہے ایسا بڑیا موکم نے بڑیا مفصل نے بھیجڑ والا حکیم ہے خبیر ہے مولا آخنا کی چانا اللہ نے فرمایا اللہ تابود اللہ مالن. اللہ تابود اللہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف میری مالن. عبادت ہوگی تو صرف میری ہوگی یہ دوسرا مضمون ہے جس کو قرآن میں بیان کیا پیغام محمد الرسول اللہ سورت کوسل میں دوسری گایت میں اس کو سمیتا فصل لے لے پس نماز پڑھ لے ربی کا اپنے رب کے لیے ون ہر اور قربانی بھی کر اپنے رب کے لیے نماز بھی کبھی کسی اور کی ہوتی ہے قربانی بھی کسی اور کی ہوتی ہے مولا گل اپنے نبی نال کرگا کہ ادا قربانی کر رب واسطے نماز پر رب واسطے کبھی نماز بھی کسی کا اللہ نہیں پڑی اس کی جہاں میں پھر اتر جاؤ نماز میں دو قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں ایک عبادت ہوتی ہے بدنی جس کا تعلق بدن سے ہے ہاتھ باندھنا رکوع کرنا سجدہ کرنا اصحات میں بیٹھنا دوسری عبادت ہوتی ہے کولی جس کا تعلق زبان سے ہے سبحان اک اللہم، سبحان ربی العال سبحان ربی علیم عبادت قولی جس کا تعلق زبان سے ہے عبادت بدنی جس کا تعلق بدن سے ہے نماز میں دو عبادتیں ہیں بدنی بھی قولی بھی اور قربانی میں ایک عبادت ہے مالی قربانی یہ ایک عبادت ہے مالی وہاں مال خرچ ہوتا ہے قربانی کا جانور خریدا جاتا ہے اللہ کہنا چاہتے ہیں میرا سوڑا فصل لے لے ربی کا بن ہر بدنی عبادت ہووے قولی عبادت ہووے مالی عبادت ہووے اے عبادت دیا تینوں قسمہ کر لے ربی کا کس کے لیے عبادت کی یہ تینوں قسمیں ادا کرنی ہے تو کس کے لیے ادا کرنی ہے اور یہی میرے نبی کا پیغام تھا کہ عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے اس کو کی دوسری آیت میں بیان کیا اور جو انجام کا ذکر تھا اس کو تیسری آیت میں بیان کیا ان شالیہ کا حوال اب میرے پیغمبر تیرے دشمنوں کا نام نشان مٹا کے تھرٹ دیا تیرے دشمنوں کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ مل کی توفیقہ فرمائیں الحمد للہ رب العالمین و والسلام وسلام سید الانبیاء والمسلین وعلا آلہی واصحابی اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وکن عذاب النار اللہم یارحم الراحمین ارحم علینا بھئی ان لوگوں نے یہ جگہ فرام کی مسجد بنی لوگ یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے لئے دعا کرو اللہ ان کو دین میں دنیا میں مال و دولت میں اسباب میں رزق حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے اللہ ان سے راضی ہو جائ انہوں نے اللہ کے گھر کے لیے جگہ فراہم کی انتظام و انسرام کیا اللہ ان پر اپنی رحمتیں برسائے اپنی برکتیں ان کو عطا کرے اللہ ان پر اپنی مہربانیاں فرمائے جو لوگ اس کا انتظام و انسرام کرنے والے ہیں اللہ ان سے بھی راضی ہو اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے بس اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمد ولا علیہ وصحابی اجمعی نامین برحمت